الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه المعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره ال عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقتم الله وعده استخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبدليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين استسعدون ولا تلدون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ فون فی انفرلک یقینو نوکان امرشی مع کھا پی بوتر گندے میلا ما ول یل باہفی ما ولی سفی کوروب ولیتی سو دور ان الذين تولوا منكم يوم الفقر جمعا ان مستزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم صدق الله العظيم فبشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و تربا آمین یا رب العالمین آپ کو معلوم ہے کہ مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسل وار درس ان مجالس میں جاری ہے اس کے حصہ پنجم کا درس حفتم ہے کہ جس پر دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں اور یہ تیسری نشست ہے یہ درس ہفت غزوہ احد سے متعلق ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ احد پر جو تبصرہ قرآن حکیم میں آیا ہے وہ ساٹھ آیات پر مشتمل ہے چھ رکوع ہیں تیرہویں رکوع سے اٹھارہویں رکوع تک سورہ آل عمران کے جن میں مسلسل تبصرہ ہے ان حالات و واقعات آق پر جو اس غزبے کے دوران پیش آئے اس غزبے کی جو خصوصی اہمیت تھی جو میں نے بیان کی تھی پہلے نشست میں اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں ایک تو اس پہلو سے یہ بہت اہم ہے کہ یہ ایک اعتبار سے غزب بدر کا اینٹی کلائمیکس ہے غزب بدر کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے ان کی دھاک بیٹھ گئی ان کی ہیبت قائم ہو گئی پورے آس پاس کے ناقے پر روگ جو ہے ان کا چھا گیا لیکن یہ کہ اسی کیفیت میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مزید اضافہ ہوا غزب سفیق کے ذریعے سے کہ خفت مٹانے کے لیے غزب بدر کے صرف دو مہینے بعد ابو سفیان نے ایک حملہ کیا شب خون مارا لیکن بالکل خائب و خاص ناکام و نامراد اور اپنے رسد کو پھینکتے ہوئے اسے جانا پڑا وہ ستو کے بورے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے اسی کی وجہ سے اس کا نام غزوائے شفیق ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو آخری شکل بن گئی تھی کہ جس کے بعد گویا کہ قریش کو یہ طے کرنا پڑا کہ اب ہمیں اپنی پوری قوت مشتمع کر کے جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کے بقا کے لیے بھی آخری جنگ لڑنی ہے وہ سرییا حضرت زید بن نے رضی اللہ تعالی عنہ جو غزو یہود سے کل تین مہینے قبل ہوا ہے کہ جب قریش نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارا جو تجارتی راستہ تھا شام کی طرف جو ہمارے قافلے جس راستے سے جاتے تھے وہ تو اب مخدوش ہو گیا اس پر تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ والذین ماہ رضی اللہ تعالی عن اجمعین اب گویا کہ ان کا تسلط ہے ان کا اختیار ہے تو اب جو انہوں نے کوشش کی کہ اتنا طویل راستہ اختیار کر کے کم سے کم اپنی لائف لائن کو کسی طور سے تو برقرار رکھیں وہی ان کی معیشت کا پورا کا پورا ذریعہ تھا اب نجد سے ہو کر اور پھر عراق سے ہو کر شام جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا قافلہ بھیجا ہے تو اس کی بھی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت ہو گئی اور آپ نے حضرت زید اب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حملہ ہوا اور وہ پوری جو اس پورے قافلے کا مال و اسباب تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو یہ صورت گویا کہ ایسی ہو گئی کہ اب پوری طرح سے کانٹر ہو گئے قريش کہ اب ان کے لیے راستہ کوئی اور ہے ہی نہیں تو گویا کہ تین چیزیں جمع ہو گئی تھیں اس قزبے كے اسباب میں ایک تو انتقامی جذبہ بدر کی شکست کا انتقام پھر یہ کہ جو پہلے سے بات چلی آ رہی تھی کہ اپنے آبائی دین کی حمیت آبائی عقائد کی حمیت تیسری بات یہ کہ اب تو بالکل ایک کارنر ہو گئے کہ اس کے سوا آپ کو چارہ کاری نہیں ہے کہ ان کا وجود جو ہے اس تک کے لیے اب کوئی اور سوال کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اپنی آخری پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں چنانچہ کے تین ہزار کا لشکر آیا اب اس کے ضمن میں کچھ حصے ہم پڑھ چکے ہیں ان جو ساٹھ آیات جو ہے پرانے مجید کی اس میں سے ہم نے نو آیات کا مطالعہ جو ہے پچھلی نشست میں کیا ہے آیت ایک سو اکیس سے ایک سو انتیس تک لیکن یہ کہ ابھی ہمیں آیت ایک سو باون سے ایک سو پچپن تک جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور مزید ایک سو انتالیس سے ایک سو اڑتالیس تک پھر ایک سو پینسٹھ سے ایک سو سڑسٹھ تک اور پھر ایک آیت ایک سو اناسی نمبر اس کا مطالعہ کرنا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کیا یہ بہت اہم مباحث ہے اور خاص طور پر اس میں جو فلسفہ و آزمائش بیان ہوا ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ابتلا آزمائش کیوں آتی ہے اس کی حکمت کیا ہے تو اگرچہ اس پانچویں حصے کا جو پہلا درس تھا جو سوریہ کبوت کے پہلے روکوں پر مشتمل ہے اس میں بھی وہ بحث آ گئی تھی لیکن جتنی شرح و بست کے ساتھ جتنی تفصیل کے ساتھ وہ اس طور مبارکہ میں ان آیات مبارکہ میں آئی ہے واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضرور اسلام جو ہے پرانے مجید کا کہ فلسفہ ابتداء اور فلسفہ آزمائش یہ امتحان اللہ کی طرف سے کیوں آتا اس کے لیے یہ مقام سب سے اہم ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ تاریخی اعتبار سے کہ غزل احد کے بعد وہ جو صورت تھی کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے کفار کے حوصلے پست ہو گئے تھے وہ صورتحال جو ہے تبدیل ہو گئی اس لیے کہ اب ستر صحابہ شہید ہو گئے ایک عارضی شکست بھی ہو گئی حضور بھی زخمی ہوئے مجرور ہوئے آپ پر غشی کاری ہوئی بہت بڑا چرکا مسلمانوں کو لگا تو اس سے جو وہ حیمت قائم ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر جیسے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بس ایسا ہی معاملہ ہے کوئی ایسا بنیادی فرق نہیں ہے ورنہ یہ کہ یوب الفرقان غزوہ بدر سے تو یہ بات باتیں ہو گئی تھی کہ اللہ کی خصوصی حمایت اور خصوصی نصرت ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے بالکل موجزانہ طور پر اللہ نے فتح دی یہاں جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ غزوہ عہد کے بعد کے دو سال جو ہے وہ بحثیت مجموعی یہ جو جماعت ہے اہل ایمان کی جس کے قائد اور امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے محمد الرسول اللہ ونزین معہوم ان پر یہ دو سال جو ہے اس کے بعد جو آئے ہیں بحث کے تھے مجموعی بہت سخت گزرے حالات بہت نامسائد ہوتے چلے گئے اور اسی کا پھر کلائمکس ہے جو اگلا درس ہے ہمارا درس ہسٹن جو ہوگا اسی حصے کا وہ پھر غزل آزاد اس میں گویا کہ یہ صورت کے جو غزل عہد کے بعد سے شروع ہوئی ہے یہ پھر اپنے پورے ملتقی عروج کو پہنچی ہے غزہ آسام بہرحال آج صرف اتنی ہی تمہید پر اتفاق کیجئے اب یہ کہ جو آیات اب ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا آیت نمبر ایک سو سے 155 تک چار آیات یہ ذرا طویل آیات ہیں ان کا میں نے پہلے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو حالات و واقعات اس مذبے کے اس میں جو اہم ترین واقعہ وہ سامنے آ جائے اس میں اللہ تعالی کی طرف سے سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا لیکن پھر تمہاری کوتاحی ہے تمہاری غلطی ہے جس کا نتیجہ وہ نکلا جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ فتح شکست میں بدل گئی اس لیے کہ صورت یہی یہ ہوئی تھی کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے سب سے پہلے تو جو علم بردار تھے قریش کے وہ ایک خاص گھرانہ تھا بنی عبد الدار جن کے پاس کے قریش کا علم ہوتا تھا اور اس گھرانے میں سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ایک ایک کر کے کٹ مرے اور ان میں سے کوئی بھی مبارزہ تلبی کے لیے میدان میں آیا تو اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی سب کے سب واسن جہنم ہوئے اس کے بعد جب ایک یوں سمجھیے کہ عام لڑائی شروع ہوئی ہے تو پہلے ہی حلے میں گفار کے مشرقین کے اہل مکہ کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی لیکن یہ کہ اس وقت پھر غلطی ہوئی ہے وہ جو پچاس تیر انداز تھے جن کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رو کی سرکردگی میں حضور نے جبل المار اس کے اوپر معین کیا تھا وہ جو ایک درا جس سے اندیشہ تھا کہ ہماری پشت پر سے حملہ نہ ہو جائے وہاں کے لوگوں میں ایک اختلاف رائے پیدا ہوا لوگوں نے کہا فتح ہو گئی ہے اب تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی وہ مانگ یہ کیا گیا کہ یہ تو اصل میں صرف شکست کی صورت میں تھی اس لیے کہ حضور کے الفاظ ایک روایت میں کہ جو بخاری شریف میں موجود ہے یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب قتل ہو گئے ہیں اور ہمارے جسموں کو نوچ گوچ کر پرندے کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے بکٹنا اگرچہ کے دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ نے فتح کی صورت میں بھی روکا تھا کہ چاہے فتح ہو جائے چاہے شکست ہو تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن اختلاف رائے یہ ہو گیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں اب تو فتح ہو گئی معاملہ ختم ہوا تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو نوٹ کر لیجیے کہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوکل کمانڈر ہے وہاں جو امیر ہے وہاں جو سربراہ ہے اس کا حکم ماننا اسی طرح واجب ہے جس طریقے سے کہ اپنے سب سے بڑے امیر کا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی عطا اللہ ومن آسانی اص اللہ ومن عطا امیری فقت اطانی ومن آسا امیری فقت آسانی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے ہر مسلمان اس کو جانتا ہے لیکن اس کے بعد یہ کہ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ ہی ویسے تو مسلمانوں کے سربراہ ہیں سالار ہیں قائد ہیں لیکن یہ کہ مختلف مورچے ہیں باقاعد القتال پچھلی رشست میں الفاظ آئے تھے مختلف مورچوں کے اوپر جن لوگوں کو بھی وہاں پر بٹھایا گیا ہے جن لوگوں کو وہاں پہ ذمہ داری دی گئی ہے ظاہر بات ہے کہ ان کا کوئی سربراہ ہے کوئی ان کا کمانڈر ہے وہاں ان لوگوں نے اگر اس کی اطاعت نہ کی تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم کا ٹکاضا تو پورا نہیں ہوتا تو یہ جو پچاس تیر انداز تھے ان پر جو کمانڈر تھے لوکل وہ تھے حضرت عبد بن ابنجوبین وہ روکتے رہے آخری وقت تک کہ یہاں سے مت ہیلو لیکن مختلف روایات ہیں 35 کی تعداد بھی آئی ہے اور یہ بھی کہ چالیس وہاں سے تیر انداز جو ہیں وہ راستہ چھوڑ رہے ہیں اور یہ اس سے پہلے میں اچ کر چکا ہوں کہ اس سے قبل تین مرتبہ خالد ابن ولید بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنگ اس وقت وہ کفار کا جو رسالہ تھا کیملری تھی اس کے وہ انچارج تھے سربراہ تھے تو انہوں نے تین مرتبہ کوشش کی تھی وہاں سے داخل ہو کر اور مسلمانوں کے پر سے حملہ کرنے کی تینوں مرتبہ ان تیر اندازوں سے انہیں پسپا کر دیا تھا لیکن اب جب دیکھا کہ یہاں سے دبا خالی ہے تو ان کے وہ نگاہ نے جو موقع دیکھا اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا پھر وہاں سے جو پھر ریلا آیا ہے اس کے نتیجے میں جو حالات وہاں بگڑے ہیں انتہائی نازک صورت پیدا ہوئی اس میں میں پہلے ہی ارس کر دوں واقعات اخبار سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ جب اس طرح اچانک کوئی حملہ پیچھے سے ہوتا ہے بھی رسالے کا حملہ پیدل جو, جو فوج ہے اس کے لیے تو گویا کہ یہ ایک بلائے ناگہانی ہے کہ جس کا کوئی بھی مقابلے کی صورت جو ہے پہلے ٹھیک تھا رہی مت بدلو تو اس کے اندر جو ہے جو صورتحال پیش آئی ہے تو بغدر اس سے ایک بگدڑ بنی مت مچ گئی اس بھگ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چند صحابہ تھے ظاہر ہے کہ حضور کمانڈر ہیں سپسالار ہیں تو کچھ آپ کے گویا کے ایک چھوٹا سا محافظ دستہ آپ کے ساتھ تھا سات انصاری تھے اور دو محاجر رضی اللہ تعالی الحمد بائی یہ چھوٹی سی ٹکڑی تھی جہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں پر یہ حضرات گویا کہ آپ کے باڈی گارڈز کہہ لیجئے محافظ دستے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھے باقی سب لوگ مسلمان جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جنگ میں شریک ہیں مختلف مورچوں پر ہیں اور جو بھاگتی ہوئی فوج ہے کفار کی اس کو تعاف کر رہے ہیں لیکن جب حضور نے دیکھا کہ ادھر سے یہ شکل پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے باباز بلند کہا الی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں ادھر در اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے تو اپنی اس راسندگی میں وہ بات سنی یا نہیں سنی وہ جو ادھر سے کفار کا ریلا آ رہا تھا انہوں نے سن لیا اور انہیں معین طور پر معلوم ہو گیا کہ محمد اس جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پورا درگاہ جو ہے اس جگہ پر انہوں نے کیا ظاہر بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا پھر تو ان کے لیے فتح ہی فتح تھی تو ساتوں انصاری صحابی ایک ایک کر کے وہاں شہید ہوئے باقی جو دو مہاجرین میں سے تھے ایک طلحہ حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس طریقے سے جس پابردی سے جس شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کا دفاع کیا ہے اس کی بنا پر حضور پھر ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جسے چلتا پھرتا زندہ شہید دیکھنا ہو و طلحاء کو دیکھنے یہ پھر ان کی جو ہے گویا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک توصیف ہوئی ہے بدا ہوئی دوسرے تھے حضرت صاحب بن ابی وقاف رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو الفاظ حضور نے ان کے لیے اس وقت کہے ہیں وہ آپ نے کسی اور صحابی کے لیے پوری زندگی استعمال نہیں فرمائے اے صاحب میرے ماں باپ تم پر قربان ہو تیر چلائے جاؤ وہ تیر اندازی کر کے ہم لاہوروں کو روک رہے تھے تو حضور نے خود اپنے ترکش کے بھی سارے تیر جو ہے ان کے آگے ڈال دیے کہ تیر چلائے جاؤ اے ساتھ تم پر میرے ماں باپ اور یہ دو صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پھر ساتھ انصاری صحابہ کی شہادت کے بعد پھر حضور کی حفاظت کی ہے اس ریلے کے مقابلے میں پھر جب بات معلوم ہوئی ہے اور مختلف جو مورچوں پہ حضرات تھے انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و درگاہ ہو گیا تو سب سے پہلے پہنچنے والے جو ہے بعد میں ان میں حضرت احبو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ اس وقت صورت حضور کی ہو چکی تھی کہ آپ کو ایک پتھر جو ہے آ کر لگا تھا بہت زور سے جس سے کہ نچلا دانت آپ کا ٹوٹ گیا تھا شہید ہو گیا تھا اور ہونٹ جو ہے وہ بری طرح زخمی تھا اس کے بعد ابن قمیہ کے ایک وار سے اگرچہ اس نے وار تو مارا تھا پہلے بہت زور کا شانے پر لیکن چونکہ دوہری زرا حضور نے پہنی ہوئی تھی وہ تار جو وہ جو تلوار ہے وہ دوہری زرا کو کاٹ نہیں لیکن اس کی ضرب جو تھی وہ اتنی شدید تھی شانے پر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ایک مہینے تک جو ہے اس کا درد باقی رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر اس نے ایک اور جو وار کیا ہے تو وہ سامنے سے یہ جو آنکھ کے اوپر کی ہڈی نکلی ہوئی ہے اس کو اس نے زخمی کیا ہے اور خوت کی دو کڑیاں جو ہے آپ کے رخ مبارک کی ہڈی کے اندر پھٹ اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے یہ صورت تھی اس وقت جبکہ حضرت ابو بکل اور حضرت ابو عبیدت ابو الجراہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو اب حضرت ابو بکر نزیر اللہ تعالیٰ انہوں نے کوشش کی کہ دانت سے پکڑ کر حضور کا جو وہ خوج کی کڑی گھسی ہوئی ہے اسے نکالے حضرت ابو ابوبیدا نے یہ ارض کیا کہ اے ابو بکر تمہیں میرے اللہ کی قسم نہ دے رہا ہوں مجھے موقع دو اس کا تو انہوں نے دانتوں سے پکڑ کر جو ایک پھر نکالی ہے کڑی تو کڑی بھی نکل گئی لیکن ان کا اپنا ایک دانت بھی شہید ہو پھر دوسری کے لیے حضرت ابو آگے بڑھے تو میں کوشش کروں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے ہی اس کا موقع دو پھر انہوں نے وہ کڑی دوسری جو ہے کھینچ کر نکالی ہے تو ایک دانت اور پھر ان کا شہید ہوا یہ حالات تھے جس کے بعد بھارت پھر مسلمان آ گئے لیکن اس کے بعد حضور صلاح نے یہی طے کیا کہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر آپ چڑھ گئے اور صاحبۂ کرام بھی چڑھ گئے تو اس طریقے سے ایک فوری طور پر جو وہ خطرہ تھا بہت شریف مٹل گیا حضور کے بھی مرتبہ تو خبر کہ حضور شہید اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہوئے بعض لوگوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب کاہے کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی شہید ہو گئے لیکن پھر یہ کہ اسی کیفیت کے اندر پھر تبدیلی آئی ہے پھر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حضور نے جس مقصد کے لیے اپنی جان دے دی ہے اب ان کے بعد زندہ رہنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا ہمیں بھی اسی مقصد کے لیے اپنی جانیں دے دینی چاہیے پھر صحابہ نے اکثر نو کمر ہمت کسی ہے اور باہر آگ کے بعد کچھ پانچا پلٹا ہے اس حد تک کہ پھر وہ جو ریلہ تھا اور وہ جو طوفان آیا تھا اسے انہوں نے تھاما ہے اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس کو آپ آرڈرلی ریٹریٹ کہتے ہیں کہ ایک بڑے ہی نظم کے ساتھ پھر پسپائی اختیار کرتے ہوئے حضور اور صحابہ جو ہے کوہے اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور وہ پھر ایک ذریعہ بن گیا ہے اگرچہ اس کے بعد جو ہے یہ اختلاف جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا ہوا ہے خالد ابن ولید اس پر مصید تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر ختم کر دینا چاہیے مسلمانوں کو اس وقت ان کے حوصلے پسٹ ہیں اس وقت جو ہے ہماری ذرا سی اور کوشش مزید جو ہے وہ گویا کہ ان کے الفاظ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ختنے کو ختم کرنے کا جو ہے یہ بہترین موقع ہے ذرا سی ہم کوشش اور کریں لیکن ابو سفیان نے اس وقت روکا ہے کہ نہیں اس میں رسک جو ہے بہت زیادہ ہے اس لیے کہ وہ اونچائی پر ہے وہ پتھراؤ کریں گے پتھر پھینکیں گے اسی سے ہمارا جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بس ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے بدر کا بدلہ ہمیں مل گیا ہے اور اب ان کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جائیں گے تو جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اب یہ کہ اگلے سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی یہ کہتے ہوئے پھر وہاں سے وہ لشکر پسپا ہو گیا اب یہ جو کیفیات ہوئی ہیں عارضی شکست کی اس کے ذمن میں ان آیات کا مطالعہ کیجئے کہ مسلمانوں کے دنوں میں اگر کوئی ایک شکوا سا پیدا ہوا ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمان ایک سطح کے نہیں تھے خدا پنج انگوش یکساں نہ کرتے نہ ہر زند ہو نہ ہر مرد مرد سب لوگوں کا ایمان تو حضرت ابو والا نہیں تھا رضی اللہ تعالی عن درجات ہیں ان کے مراتب تھے ان میں زفا بھی تھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ دو گروہ اور بھی تھے تین سو تو وہ منافقین تھے جو عبداللہ اللہ ابو کے ساتھ واپس چلے گئے تھے دو اور گروہ بھی تھے از ہمت آئے فتح نے من کو چلا ان کے دنوں میں بھی یہ ستر ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بھی واپس ہو جائے تو بہرحال اس سے آگے اس کے آس پاس کے اور بہت سی کیفیات کے لوگ موجود تھے تو کوئی شکوا کوئی شکایت ایک عجیب سی کیفیت کہ کی یہ ہو کیا گیا بدر میں کیا ہوا تھا یہاں کیا ہو گیا کیا اللہ کی مدد و نصرت جو ہے اس کا وعدہ صحیح نہیں نکلا کیا اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بہرحال یہ جو مختلف قسم کی کیفیات ذہنی اور نفسیاتی پیدا ہوئی ہیں یہ اس پس منظر میں ان آیات کا مطالعہ کیجیے فرمایا ملب کا سدوں کا کم اور دیکھو مسلمانوں اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا سچا کر دیا ان الفاظ کے حوالے سے خاص طور پر میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ پچھلے نشست میں جو ایک بحث تھی کہ یہ جو ان آیات مبارکہ میں تذکرہ ہوا تھا آیت نمبر ایک سو چوبیس سے ایک سو ستائیس تک کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا تو وہ وعدہ جو ہے اس میں بحث تھی کہ آیا وہ عہد کا واقعہ یا بدر کا میرے نزدیک یہ جو الفاظ ہے منقصل اللہ واضح اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پوری خوشخبری جو تھی تین ہزار فرشتوں کی مدد کی وہ در حقیقت کون ہی سے مطالب تھی وہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اے مسلمانوں ہمارا وعدہ ہے کہ اگر یہ تین ہزار آ ہیں تمہارے سامنے کفار مکہ تو تین ہزار فرشتے جو ہیں وہ ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے ملک صدا اللہ واد نہ اسٹ اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر لیا تھا جبکہ تم انہیں تہ تیز کر رہے تھے اللہ کے عزم سے حسا یا غصو کا لفظ آتا ہے کسی کو جیسے گاجر گولی کی طرح کاٹا جاتا ہے اس طریقے سے تہے تیز کرنا تم تہے تیگ کرنا تھا جیسا کہ میں نے ارض کیا پہلے حملے کے بعد ہی جس طریقے سے ایک تو یہ کہ پورا گھرانہ جو ہے ان کا جو المبردار گھرانہ تھا اور